Assalamu alaikum students, this is our fifth lecture and this is about the entrepreneurship in Pakistan and the role of FESMIs in a developing economy. Uh, I will summarize a little bit as I said before, because I had to tell you that all lectures are interrelated, so in the first lecture we studied, tha, that was about uh, the definition and uh, کیریکٹرسٹکس آف انٹرپرنور اور اس میں اس کو ان کی کیا رول ہے ایک انڈسٹریلائزیشن کی سولہ میں اور کس طرح سے وہ جو ہے ان کو ہرڈلز پیش آتی ہیں کسی بھی ایک انڈسٹریلائزیشن پروسیس میں تو آج کے جو ہے ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم جو سب سے پہلے دیکھیں گے وہ پاکستان کے ریفرنس سے ایک اسٹڈی ہوئی ہے جو ولڈ بینک نے کنڈکٹ کی ہے تو اس سٹڈی کے اندر ایک سرٹن پروفائل بنا ہے پاکستانی انٹرپرینورس کا تو ہم نے اوورال اس پروفائل کو ڈسکس کرتے ہوئے آنا ہے ایس ایم ایز کا جو رول ہے ان ڈیولپنگ کنٹری اینڈ دین کمنگ لیکچرز میں ہم پاکستان پہ فوکس کر دیں گے اس کو تو لیٹس سی کہ جی وٹ آر دا سیلٹ فیچرز میں پھر بات کروں گا کہ یہ جو سروے ہے یہ ورلڈ بینک نے کنڈکٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو چند انہوں نے فیچرز جو ہیں وہ کمبائن کیے ہیں پاکستانی جو کے ہیں بٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ہمیں ایک ویو دیتے ہیں ہماری پرزینٹ سچویشن کا ریگارڈنگ دی ایس ایم ایٹس اینڈ دی اسٹیٹس آف اوور اسمال بزنس مین لیٹ سی ہاؤ اٹ ورکس تو جناب جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے انٹرپرینور ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی ولڈ بینک کا جسر وی ہے کہ یہ ہے سنگل اونر انٹرپرینورس دا میجارٹی آف انٹرپرینور پاکستان دے آر سنگل اونر انٹرپرینور بائی دیم سیلف در ورکرس دے ورک ود دیئر اون ہینڈس آئی مین دے آر ایٹ دا سیم ٹائم پروپرائٹر اینڈ دا مین ورکر دے رن گولڈ سمتھ شاپس اینڈ لائک دیٹ بزنس ریٹیلنگ میں زیادہ جو ہے ان کی تعداد ہے یہ خود ہی ڈسیزنز uh, لیتے ہیں دے آر اور uh, خود ہی اپنے جو فیصلے ان کو مینج کرتے ہیں ان کے جو فنڈز ہیں موسٹلی دے آر جنریٹڈ بائی دیم سیلف کلوز فیملی ریلیٹوز یا خود جنریٹ کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ تعداد ہے ہمارے ملک میں وہ ہے سنگل اونر انٹرپرینورس کی یعنی پھر میں گزارش کروں اس میں بیکریز آپ کے ریٹیلنگ اسٹورس آپ کی جو ورک شاپس ہیں آپ کی جو بابر شاپس ہیں سب سے ہیں مختلف جو ہے وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے فرسٹ جو تھی ہماری کلاسفیکیشن تھی سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ایج پیٹرن جب ایج پیٹرن ڈسکس کیا انہوں نے تو اس میں ایک بڑی چیز دلچسپ سامنے آئی کہ جو ایوریج ایج مین ایج وچ واز کیلکولیٹڈ فار پاکستانی انٹرپرینورز دیٹ واز 42 ٹو اٹ از بیسیکلی دی مڈل ایج اف یو کنسڈر دی ایوریج ایج ان پاکستان تو یو کین سی دا دیر لاسٹ ڈکیٹ آف دا فارمیٹیو ایئرس کے جو uh, کام کرنے کے چند آخری سال ہوتے ہیں یہ وہ ہیں تو اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرائز کی ایج کو بھی ڈسکس کریں تو وہ تقریباً بارہ سال انہوں نے ڈٹرمن کی ود دس ایج ناؤ اکارڈنگ ٹو دا اسٹڈیز کنڈکٹیڈ ان دی ادر کنٹریز ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم کمپیرزن کریں تو کوریا میں جو ہمیں ایج پیٹرن ملتا ہے مین ایج پیٹرن دیٹ از 47 ایئرز تو ہم uh, یہ ایک اٹ از ناٹ نیگیٹو پوائنٹ گاڈ فا بڈ آن دی سائڈ آف میں جو میں نے گزارش کی کہ مین ایج جو ہے وہ فورٹی سیون نکلتی ہے اور پاکستان میں فورٹی ٹو تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو اپنی ارلی ایج میں جیسے ٹریڈیشنل فیملیز میں ہوتا ہے بزنس میں آتا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اپنی ساخ بنانے میں اور ایک انٹرپرائز کو بنانے میں اسمال بزنس میں نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ آ, کام کرتے ہیں تو سخت آ, محنت کے بعد اس کے ریزلٹ بڑے اچھے ملتے ہیں لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ ایک بڑا سرپرائزنگ فیکٹ ہے کہ مین ایج جو نکلی وہ بیالیس سال فورٹی ٹو ایئر نکلی ہمارے جو انٹرپرز ہیں ان کی لیٹ سی واٹ نیکسٹ ہمارا جو اگلا بہت امپورٹنٹ ہے پوائنٹ وہ ہے اسٹڈیز میں جو آیا ہے اٹ دی ایجوکیشن لیول ناؤ ایجوکیشن از پلئنگ اے ویری میجر پارٹ ان ڈیولپ کنٹریز بٹ انڈر ڈیولپ کنٹریز اسٹل اٹ از ویری یو نو کنسیڈربل پوائنٹ دیٹ دا انٹرپرنورس آر ناٹ ویل ایجوکیٹڈ اف کورس اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو لیکن جو ان کا پرسیپشن ٹوڈز نالج ہے اس پہ اس پہ ضرور اثر پڑتا ہے تو جو جو اسٹڈی کی گئی اس میں بڑا دلچسپ پیٹرن سامنے آتا ہے کہ تقریبا سکسٹی جو تھے انٹرپنیوز جو تھے وہ اسکول لیول تک ان کی ایجوکیشن تھی اور اس میں جو تھرٹی پرسینٹ تھے وہ کالج تک یا اس سے یعنی ایک دو کلاسز آگے پیچھے تک رہے صرف ٹین پرسینٹ آف ٹوٹل جو سروے میں لوگ آئے وہ ایسے تھے جو ادھر ان کے بچوں نے یو you وقت know, کے ساتھ ساتھ جب ان کے اولادیں آگے آ گیا رہی ہیں پرانے لوگوں کی تو افکوس ایجوکیشن از دیئر پرائم گول اینڈ دے آر ویری کین ٹو گیٹ دیٹ نالج تو جو ٹین پرسینٹ تھے وہ یا تو گریجویٹ لیول پہ تھے یا انہیں کچھ نہ کچھ ووکیشنل اور گریجویشن کی حد تک ایجوکیشن جو تھی وہ تھی تو یہاں پہ ایک جو چیز بڑی واضح سامنے آتی ہے وہ ہے کہ جو ہمارے ایجوکیشن کا لیول ہے امانگ اور انٹرپرنور وہ بہت پور ہے اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے جب بیسک ایجوکیشن انکریز ہوگی تو ہماری موٹیویشن ٹورڈز ٹیکنالوجی بڑھے گی ہمارے جو میڈیا uh, ہے ٹوڈز لرننگ دی نالج جب ہمارے پاس وہی وہ نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا ووکیشنل uh, نالج تو مے بی ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن جو uh, دوسری انفارمیشنز uh, ہیں جیسے سافٹ ویئر کی نالج ہے ہارڈ ویئر کی نالج ہے الیکٹرونکس کی نالج ہے اور کمیونیکیٹ uh, کرنا ہے کمیونیکیشن ہے کمیونیکیشن سکلز ہیں دوسرے لوگوں سے uh, جو آپ نے مارکیٹنگ کے لیے uh, جو بات چیت کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو بی این ایجوکیٹڈ پرسن فار دیٹ پریفریبلی پرویشنل ایجوکیشن تو یہ ایک جو تھا فرق وہ بڑے واضح طور پہ اس میں آیا تو جو نیکسٹ پیٹرن ہمارے پاس ہے سوشل بیک گراؤنڈ سوشل بیک گراؤنڈ بہت ایک میجر اس میں ایک جو فیکٹر تھا وہ نکلا ہمارے ملک میں جو سروے ہوا اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ زیادہ تر انڈسٹری میں ہیں سمال انڈسٹری میں جن لوگوں کا سوشل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انہیریٹیڈ ہے یعنی اگر کسی کا جو پیرنٹس تھے وہ یہ کام کرتے تھے تو بچوں میں بھی سیم ٹریڈ جو تھا وہی اس کو کنٹینیو رکھا اس کے بعد آ, کچھ آ, جو چونکہ ہوئی ہے وہ کاسٹ سسٹم ان سب کانٹیننٹ اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں بھی ہے بٹ اسپیشلی آئی ٹاکنگ اباؤٹ سب کانٹینٹ انڈو پاک ہمارا جو کاسٹ سسٹم ہے یہ انفارچونیٹلی بڑا اسٹرانگ ہے تو کچھ جو انڈسٹریز ہیں ان پہ جو کچھ آ, جو کاسٹ ہیں کا ایک ان, ان کی ایک ڈومیننسی ہے وہ ڈومیننٹ ہے ان انڈسٹریز پہ تو یہ ایک بڑا دلچسپ اسٹڈی سامنے آئی جی کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو چند خاندان جو ہیں وہ مسلسل وہی اس کو جیسے ٹینریز ہے آپ اس کو دیکھ لیں آپ کچھ اور ایسے کام ہیں سپورٹس کا کام تو چلیں آپ سٹائل ہو گیا ہے اسٹڈری کا ورک ہے اس کو دیکھ لیں آپ وڈ کراسمین شپ ہے اسپیشلی جو کار وڈ ہے تو اس میں یہ دیکھا جی کہ کاسٹ اور جو فیملی ٹرینڈز ہیں ہیریٹیج ہے اس کا رول بڑا پرومیننٹ ہے تو یہ بڑا ایک دلچسپ فیکٹر جو ہے سامنے آیا تو جیسے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں اس کیا تھا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کام کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سوشل سیکٹرز میں وچ از اے رونگ تھنگ اسلامک پوائنٹ آف سے بھی اور ویسے بھی ایز اے انڈیپینڈنٹ تھنکر یہ چیز زین میں رکھنی چاہیے کہ کام تو کام ہے اور اس کو کرنا ہے وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے اس میں جو ہے اس بحث میں پڑھنا جو ہے دیٹ از ناٹ گڈ تو وٹ نیکسٹ وی ہیو ہی ہمارے پاس جی سائز آف انویسٹمنٹ اس میں آکے کے جو بڑی کنسیڈریبل قابل ذکر چیز آئی وہ آئی کہ جناب جس سائز سے ہمارے نے شروع کیا تھا ون ٹو تھرڈ آف دم دے اسٹارٹڈ ود ایز لو ایز ففٹی تھاؤزینڈ روپیز ان کا جو سیڈنگ کیپیٹل تھا وہ 50,000 تھاؤزینڈ از ویری اسمال اماؤنٹ تو آپ یہ سوچیں کہ uh, کتنی ایک شخص نے محنت کی ہوگی ایک لیول کو اچیو کرنے میں جس نے اپنے کاروبار کو پچاس ہزار روپے سے شروع کیا تو here, uh, we وی کین سی اٹلنٹ اینڈ دس ٹیلنٹ ٹو برنگ اے بزنس ٹو ا لیول ویئر یو کین ارن ملینز ان ایکسپورٹ we have uh, very uh, good examples of exporters of uh, فیصل آباد textile exporters, ایکسپورٹرز آف اسمال انڈسٹریز جو ڈیولپ ہوئی ہیں سیال کوٹ میں اسپورٹس گڈز میں اور لیدرز میں وزیر آباد میں جیسے کٹلری ہے کہ بہت چھوٹی سطح سے ورلڈ بینک نے یہ سروے کیا کہ جی, uh, جو سرمایہ تھا وہ ان لوگوں کا پچاس ہزار سے زیادہ نہیں تھا تو وہ لوگ کس طرح سے اوپر آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ایک انٹرپرینور ٹیلنٹ ہے اس کو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ آپ ایک چھوٹی سطح سے محنت کرتے کرتے ایک بین الاقوامی سطح پہ ہیں یو اٹینڈ ایگزیبیشنس آپ آرڈر لاتے ہیں باوجود اس کے ہم نے اپنا ایجوکیشن لیول دیکھا ہے اٹس ریئلی ریمارکیبل اٹ از ریئلی ریمارکیبل اور اس کو ورڈ بینک نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ جناب اتنے لو کیپیٹل سے کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے دیٹ از گروتھ کمپیرزن ہے جی گروت کا uh, بڑی انڈسٹری کا اور چھوٹی انڈسٹری کا تو جو گروت ریٹ ہے وہ چھوٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے پاکستان میں اگر ہم uh, ویسے بھی ایک اینالٹیکل ویو سے دیکھیں تو جو گروت ریٹ رہا ہے شروع سے ہی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی سیونٹیز اور لیٹ سکسٹیز جبکہ وی ہے for small اسمال تو اگر اس وقت سے ہم دیکھیں تو اب تک جو ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو جو گروتھ ریٹ ہے وہ سمال انڈسٹریز میں اور میڈیم سائز انڈسٹریز میں بڑا ہائر ہے ان کمپیرزن ود دا بگ بزنس اور لارج اسکیل انٹرپرائز ہے تو آ, یہ ایک بڑا واضح فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس ولڈ بینک کی سے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے پروفیٹیبلٹی سرپرائزنگلی پروفیبلٹی جو ہے اسمال بزنس کی پروفیٹیبلٹی بگ بزنس کی نسبت بہت زیادہ ہے اس میں اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو فیکٹرز ہیں کہ بڑے بزنس میں چونکہ مینجمنٹ لیئرز زیادہ ہوتی ہیں ان کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے تو اوور ہیڈ زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کو ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے سرٹن جو پیرامیٹرز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے سہولیات کچھ ان کو میسر کروانی پڑتی ہیں اپنی مشینری کے لئے اور ورکرس کے لئے اس میں یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا دخل ہوتا ہے لیکن چونکہ اسمال بزنس جو ہوتا ہے اور میڈیم سائز بزنس جو ہوتا ہے یہ اس, اس کی سروائول جو ہوتی ہے یہ سیلف ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اور سیلف لمیٹڈ ہوتی ہے اس لیے اس کے اوور ہیڈز ہوتے ہیں تو جب اوور ہیڈز کم ہوں گے اور اونر خود ورکر ہوگا اور اونر خود مینیجر لیول پہ ہوگا اور اونر کو فرسٹ ہینڈ نالج ہوگی ہر چیز کی کہ واٹس دوں آن تو نیچرلی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہوگی تو یہ ایک ہماری جو اسٹڈی تھی اس میں ایک جو بڑا میجر رول تھا وہ ہمارے سامنے آیا ہمارا اب جو بہت امپورٹنٹ وہ ہے جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ ایس ایم کا جو رول ہے ان ڈیولپنگ اکانومی وہ کیا ہے میں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ارض کرتا چلوں ہم ریجنل کانسیپٹ کے پہلے ڈسکس کریں گے اس سلسلے میں ریجنل کانسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے ہمیں کمپیریزن اسٹڈیز کے لیے کمپیرٹیو اسٹڈیز کے لیے کہ ہم یوناٹڈ سٹیٹس سے لے کے افریکن کنٹریز تک اور لیٹن امریکن کنٹریز تک ہم جو ہے اس کو ڈسکس کریں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتا دوں تھرڈ ولڈ میں دا بگیسٹ پرابلم ان تھرڈ ولڈ از آلویز انپلائمنٹ اور انمٹ یا کا यहां پہ जो ریٹ ہے وہ uh, بےروزگاری کا بڑھتا جاتا ہے اور जो ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اینڈ دا اربنازیشن سب شروع ہوئی جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوتی ہے اب اس میں جو ہے ٹریجڈی وجہ ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری تھی یا ایگریکلچر تھی جو لینڈ ہولڈنگس تھیں اسٹارٹڈ ڈیوائڈنگ ان ٹو small پارٹس جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ چونکہ ہم ماروسی وراثت ہیریٹیج از دا تو ڈیوائڈ ہوتی ہوتی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتی گی دین جو اگرو میتھڈس تھے دی آر ناٹ ماڈرنازڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈز وہ بھی نہیں ہوا تیسرا وی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن لاٹ آف فیکٹرس نیچرل فیکٹرس رین ہے بارانی علاقے ہمارے جو ہے یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے بارش اگر ہوگی چولہستان ہے پوٹوہار ہے تھر ہے فصل ہوگی بارش نہیں ہوگی فصل نہیں ہوگی آ, پیرن لینڈز ہیں اسی طرح اگر زیادہ بارش ہے تو فلڈز آ جاتے ہیں اس سے, اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جو کہ آ, خوش ساری سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اگریکلچر اگری سیکٹر میں بھی چند ایسی چیزوں پہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ڈیوائن فورسز ان کو کنٹرول کرتی ہیں اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں تو یہاں پہ ایک فیکٹری آ جاتا ہے جی کہ پاورٹی ایلیویشن انکریز پاپولیشن انپلائمنٹ یعنی جو غربت کی شرح ہے اس کا اس کو کمی کرنا پاپولیشن کی شرح کو کم کرنا اور جو امپلائمنٹ ہے اس کو بڑھانا یہ تین فیکٹرز جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی پرابلم رہے ہیں تھرڈ ولڈ کے اور میرا خیال ہے کچھ عرصہ اور تک یہ رہیں گے اس میں ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں جس کا میں ذکر جان بوجھ کے نہیں کر رہا وہ ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کو ہم اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو بات میں کر رہا ہوں چونکہ امپلائمنٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں تو وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے انڈر امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ جو ہے پاورٹی ایلیویشن سے اور پاپولیشن گروتھ سے ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے بڑا ہائر ہے بنگلہ دیش انڈیا پاکستان سری لنکا آپ دیکھیں پاپولیشن کی گروتھ بہت ہائر ہے ان کمپیرزن ود دی ادر کنٹریز اسی طرح جو شرح ہے بے روزگاری کی وہ بھی بہت زیادہ ہے تو میں اسی بات پہ دوبارہ آتا ہوں کہ جو ہماری بیسک اکانومی تھی وہ یہ تھی اکانمی آف اگرچر تو لینڈ ہولڈنگس ختم ہوئی جو پرمیٹو میتڈس تھے وہیں کہ وہیں تھے ایفیشینٹ نہ ہو سکی جو ایگری ای انڈسٹری ہے ہماری یا ایگروسڈ ہمارے جو ورکرز ہیں تو وہ سسٹین نہ کر سکے اتنے زیادہ لوگوں کو تو کیا ہوا کہ اربنازیشن شروع ہوگی اب جب اربنازیشن شروع ہوئی تو اس کے دو افیکٹس ہوئے ایک افیکٹ یہ ہوا کہ جو گاؤں میں لیبر تھی ایگری بیسڈ وہ لوگوں کو کم ملنی شروع ہوگی یعنی ہائی ٹائمس میں جب ہارویسٹنگ کا سیزن ہوتا ہے یا سوئنگ سیزن ہوتا ہے رائس کا تو لیبر کم ملنی شروع ہوگی اور اسی نسبت سے شہروں میں جو تھی وہ لوگ جو تھے وہ مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے اور شہروں میں جو ایگزسٹنگ لیبر کلاس تھی اس کو مشکلات پیش آ گئیں اپنے آپ کو قائم رکھنے میں اپنی جابز کو کیونکہ سستی لیبر جو تھی وہ آفر ہونے لگی اگر ایک آدمی جو اسٹے کر رہا ہے ایک شہر میں وہ ایک ہزار روپیہ تنخواہ مانگتا ہے تو دوسرا بندہ دھیان سے کے کہتا ہے اوکے جی آئی کین سروائیو ان فائیو روپیز تو ایک جو کانفلیکٹ تھا وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اب اس کا امیڈیٹ حل یہی تھا کہ انڈسٹریلائزیشن ہو اور انڈسٹریلائزیشن ہی اس کو ایبزارب کر سکتی ہے بدقسمتی قسمتی سے جو بگ انڈسٹریلائزیشن ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی سے چھوٹے ممالک میں آگے آئے اور ان انمپلائڈ لوگوں کو ابزارب کرے تو سب سے زیادہ جو وائٹل رول ہے اس میں ایس ایم ایز کا ہے ایس ایم ایز میں آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ انڈیا میں دیکھیں اپنے ملک پاکستان میں دیکھئے الحمدللہ جو سب سے زیادہ لوگ ابزارب کیے ہوئے ہیں وہ ان آ, آ, چھوٹی انڈسٹریز نے کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں سری لنکا میں ان دی ایئر نائنٹین فورٹی نائن دو لاکھ چھیاسی ہزار ٹو دو ہزار جو لوگ تھے وہ اس وقت آ, جو تھے وہ ورکرز تھے اسمال انڈسٹریز کے اسی طرح اگر ہم چائنا میں آتے ہیں تو چائنا میں 1949 میں 10 ملین ٹین ملین پیپل وچ ور ایٹی 80% آف دی امپلائمنٹ ان دوز ڈیز وہ small انڈسٹریز اور میڈیم انڈسٹریز میں کام کرتے تھے انڈیا میں ٹو 25 ملین پیپل دے آر ورکنگ فار دی اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ریشو تھی یعنی میں بات کر رہا ہوں 40's کی کہ ایک اس زمانے میں کتنی بڑی ریشو تھی پاپولیشن کی جو ان سمال انڈسٹریز نے اور کاٹیج انڈسٹریز نے آبزارو کی ہوئی تھی بدقد سے ایسا نہیں ہوا فیوچر میں آ کے جو سائڈ بائی سائڈ جو ہماری جو ایک کو ایگزٹینس ہونی چاہیے تھی بگ اور سمال انڈسٹری کی وہ نہ چل سکی یورپ میں اس کے بالکل برعکس ہوا یورپ میں جہاں پہ ترویج ملی بڑی انڈسٹری کو اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی انڈسٹری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پہ آپ کو ایک بڑا کارخانہ نظر آتا ہے وہاں پہ آپ کو اسی کی سائڈ کے اوپر ورک شاپس بھی نظر آتی ہیں سب کنٹریکٹر بھی نظر آتے ہیں امریکہ میں میں ایک ایگزامپل چھوٹے سے دیتا ہوں سیونٹی فائیو پرسینٹ پیرل اور فوڈ انڈسٹری کا جو سیگمنٹ ہے دیٹ کمس فرام دی اسمال انڈسٹری سیونٹی فائیو پرسینٹ اٹس اے بگ نمبر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون دا کنٹریز لائک امریکہ جو کہ لارجسٹ انڈسٹریل ہولڈنگز ہیں جہاں پہ بگیسٹ ولڈ کی اس میں بھی جو ریشو ہے وہ وہیں پہ نکلتی ہے کہ جی سمال انڈسٹریز اور میڈیم انڈسٹریز کا جو پارٹ ہے وہ بڑا وائٹل ہے اس, اس وائٹلٹی کو, کو کوئی بندہ نہیں چیلنج کر سکا اس لیے کہ اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جی ہمارا ریجنل کانسپٹ کیا ہے کس طرح سے ہم مختلف ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا رول پلے کرتی ہیں ایس ایم تو لیٹس سٹارٹ اٹ نیشنل اپروچز ہیں نیشنل اپروچز جو ہیں وہ مختلف ممالک کی ہیں ہم شروع کریں گے اور آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان پہ آ کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے جو ہے نمبرس کیا ہیں ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ آپ کو پتا ہے برٹش رول کے تحت رہا بہت بڑی جو کالونی ہے برٹش اور پھر بعد میں آزاد ہوا تو اس میں بھی جو لوگ تھے کافی ایگرو بیس تھے یا پھر فارسٹ وغیرہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا جی کہ تقریباً جو تعداد ہے وہ آٹھ لاکھ ہے سمال انڈسٹریز کی وچ از اے بگ نمبر ٹو ہینڈل اینڈ ٹو گیٹ اپ اور اس کے علاوہ تقریباً دو سے تین ملین لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہیں پیشے ان سے منسلک ہیں چاہے وہ ایگرو بیسڈ ہیں چاہے وہ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو جو نیکسٹ ملک ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے یوناٹڈ سٹیٹس یوناٹیڈ سٹیٹس میں چونتیس پرسینٹ تھرٹی فور پرسینٹ آف دی امپلائمنٹ شیئر از ان دی ہینڈز آف ایس ایم ایز اور جو ٹوٹل پروڈکٹیوٹی ہے اس کا بتیس پرسینٹ جو ہے وہ ایس ایم کے پاس ہے اب یہ نمبر آپ کو بے شک تھوڑے لگیں گے بٹ تھنک آف امیرکا ہز ا ویری ہائی ٹیک کنٹری جہاں پہ آپ کو مینوفیکچرنگ کی آٹومیشن سے دیکھ کے ریسرچ آر اینڈ ڈی لیٹسٹ اسٹیٹ آف جو ولڈ میں ایگزٹ کر رہی ہے وہ ملتی ہے آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے تو it's a very share جو کہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو ملا ہے اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ دے ہیو ٹو کو ایگزٹ فار این اکویبریم بڑا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو اپنے چھوٹے کمپونیٹس کے لیے اور سب کانٹریکٹ کے لیے ہمیشہ ضرورت رہے گی اسمال uh, انڈسٹری اور میڈیم سائز انڈسٹریز کی ادر وائز اس کا جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑی بڑھ جائے گی تو یہ جو اکوبیم ہے یہ ہمیں ہمیشہ نظر آئے گا جاپان جاپان کے بارے میں, میں جناب یہ بتا دوں کہ جاپین ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم ایس ایم میں کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ایک پریسیڈینٹ جنہوں نے کریئٹ کیا ہے نائنٹی ون پرسینٹ نائنٹی ون پرسینٹ ان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بیسڈ کرتی ہے ایس ایم پہ ان کی ٹوٹل اکانمی جو ہے ایس ایم ایز ہے اور بڑے امپریسو ان کے جو ہیں وہ اسکورس ہیں یعنی تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ آف جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ٹوٹل جو اسٹیبلشمنٹس وہاں پہ آپ دیکھیں اس میں سے 99% یعنی نائنٹی جو اسٹیبلشمنٹس uh, ہیں وہ ایس ایم ایز ہیں صرف ایک پرسینٹ جو ایل ایس یعنی لارج اسکیل انٹرپرائز ہیں 99% جو ہے وہ uh, جو ہے وہ ایس ایم ایز ہیں اس کے بعد 71.9% جو امپلائیز ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں ایس ایم ایز کے 50% پرسینٹ آف آل ایڈیڈ جو گڈز ہیں وہ ایم ایز کی پروڈکشن ہے اور تقریباً 51.8% ون پوائنٹ ایٹ جتنی شپمنٹس جاتی ہیں جاپان سے باہر وہ ساری کی ساری ان کا جو بیس ہے وہ ایس ایم ایز ہیں تو جاپان جو کہ اس وقت بلا شبہ ایشیا میں بہت ایک سگنیفیکنٹ جس کا رول ہے انڈسٹریلائزیشن میں اینڈ مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹ میں رچ کنٹری آپ نے ان کے سکورز دیکھے ان کی ٹوٹل ڈیپینڈینسی جو ہے وہ ایس ایم ایز پہ ہے اور اسی وجہ سے ان کی جو آ, ترقی ہے وہ بڑے چھوٹے لیول سے شروع ہو کے آ, اپر لیول تک یا میڈیم لیول تک جاتی ہے واٹ نیکسٹ ہے فیڈر ریپبلک آف جرمنی یہاں پہ سچویشن جی یہ ہے کہ 85% فائیو پرسینٹ آف آل کمپنیز دے آر ایس ایم ایز جرمنی از اے ویری گڈ کنٹری ریگارڈنگ دی مینوفیکچرنگ جب ہم ذکر کرتے ہیں میکینکس uh, کا اسپیشلی انجنز uh, کا یا میٹلرزی کا تو uh, جرمنی کی جو ہے دے آر دا بیسٹ ان دیٹ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جناب کہ انڈسٹریلائزیشن میں 85% جو کمپنیز ہیں وہ اس زمرے میں آتی ہیں ایس ایم ایز کے اس کے بعد یہ ہے جی کہ 99.9% نائن پوائنٹ کمپنیز یعنی اس میں چھوٹی اور بڑی لے لیں یعنی وہ کمپنی بھی ہم اس میں اگر انکلوڈ کر لیں جس میں کہ نو سے کم ملازمین ہیں پہلے جو ہم نے فگر بولی تھی اس میں وہ ملازمین شامل تھے یعنی دس یا اس سے زیادہ یا اگر ہم اس کو بھی لے لیں کہ جو دس نو سے کم ہیں یعنی بہت چھوٹی تو پھر یہ سکور جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ تک بن جاتا ہے ویری امپریسو فگر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایون ان دی ڈیولپ کنٹریز جو کہ دنیا میں اس وقت رول کر رہی ہیں اکانمی کے اوپر Uh, جو ان کے اندر بھی جو ریشو ہے ایس ایم ایس کی وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے اکانمی کو ڈائریکٹلی ہمارے پاس جو اگلا ملک ہے وہ چلی ہے چلی از ان لیٹر امیرکا از اے اسمال کنٹری ہم نے ریفرنس کے لیے تھوڑا سا اس کو ایڈ کیا ہے اپنی لسٹ میں less than 9 امپلائیز کے اوپر جو بیس کرتی ہیں اگین 99% نائن پرسینٹ آف دا فرمس دی آر فالوگ ان دا کیٹاگریز آف اسمال انڈسٹریز اور وہ سمال انڈسٹریز کے اندر لائک کرتی ہیں ان کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس میں 39% جو پروڈکشن کی جو شیئر ہے وہ آتا ہے ایس ایم ایز کے پاس یا سمال انڈسٹریز کے پاس ایک بہت بڑا فگر ہے اگر ہم ویلیو ایڈیڈ چیزوں کو دیکھیں ریپبلک اف کوریا کوریا جو ہے ان اے سنس اس کو ہم بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں کیونکہ ایک تو ہماری ایک ریجنل تھوڑی سی ٹائز ہے کہ ہم دونوں کی جو انڈیپینڈنس کا ٹائم ہے اور ہمارا جو گروتھ چارٹ ہے وہ کافی حد تک مماثرت رکھتا ہے آپس میں دی ہیو مینی تھنگس ان کامن تو کوریا میں اسی لیے جب میں نے ذکر کیا تھا ورلڈ بینک کی اسٹڈیز کا تو مین ایج کا جب ہم نے کیا تو ہم نے کہا جی فورٹی سکس ایئرس ان کی ہے اور فورٹی ٹو ایئر ہماری ہے we have some uh, resemblance in characters uh, انہوں نے بھی ایک uh, ایک فیز سے گزرے ہیں development کے ہم لوگ بھی گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں تو اس میں جی تھرٹی تھرٹی ایٹ پوائنٹ جو ہیں وہ جو ویلو ایڈیشن ہے جو پروڈکشن کی وہ آتی ہے تھرو اسمال انڈسٹریز یا میڈیم سائز انڈسٹریز کی یہ ایک بہت بڑا figure ہے بہت بڑی فیگر ہے ایک کنٹری لائک کوریا اس میں جو یہ ہم ایڈ کرتے ہیں برازیل برازیل بہت بڑا ملک ہے برازیل میں نہ صرف یہ کہ ہائی ٹیک اسپیشلی امامینٹس میں بلکہ ٹورسٹ انڈسٹری اس کے بعد ان کی جو وڈ اسپیشلی بیسڈ انڈسٹری ہے فارسٹ بیسڈ انڈسٹری وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے ان کے ہاں آپ کو پتہ ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری اسپیشلی شوگر کین جو ہے اٹ از دی پرائمر گروئنگ تھنگ دیئر اینڈ جو اس کی شوگر اینڈ پروڈکٹ آف دیٹ برازیل اس میں بڑا اوورویلپنگ کنٹری ہے تو اس میں کہتے ہیں جی کہ 43.6% تھری جنریشن ہے وہ اسمال سیکٹر میں ہے برازیل کے اندر اور تقریباً uh, 29.6% uh, جو پوائنٹ سکس پرسینٹ ٹوٹل پروڈکشن کا شیئر ہے ملک کے جو ٹوٹل uh, پیداواری صلاحیت ہے اس کا جو 29.6% اشاریہ حصہ جو ہے وہ آتا ہے ایس ایم ایز کے پاس تو ایک ملک جو برازیل کی طرح بڑا ملک ہے اس میں ہم نے دیکھا جی کہ کس طرح سے ایس ایم ایز اپنا جو رول ہے وہ پورا کرتی ہیں فلاپینس کی اکانومی بھی جیسے کہ میں نے کیا کوریا فلپائن پاکستان ہم جو اس کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں سارے Uh, جن کو بیسیکلی uh, uh, جو ایک دم uh, سے نکلے اور انڈیپینڈینس uh, کے بعد اپنی سٹرگل شروع کی ٹوڈز پروگرس انڈسٹریلائزیشن ان کی جو کئی uh, چیزیں ہیں وہ uh, مشترک ہیں ہماری uh, اشیاء سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسینٹ آف دی اسٹیبلشمنٹس جو ٹوٹل اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ ایس ایم ایز کے زمرے میں آتی ہیں بکس کو اینڈ دین ففٹی پرسینٹ آف جو امپلائمنٹ جنریشن ہے اور یا امپلائمنٹ جو لوگوں کو ملتی ہے وہ تھرو ایس ایم ایز ملتی ہے یہ بھی اگین از اے بگ نمبر فار کنٹری لائک فلاپائنس یہ جی 50% پرسینٹ جو ہے وہ ایس ایم ایز جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں 33% جو ان کی ٹوٹل پروڈکشن ہے اس میں جو ویلو ایڈیڈ چیزیں ہیں جب ہم ویلو ایڈ ایڈیشن کا نام لیتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سرچ کر دوں کہ جب ہم کاٹن کو لیتے ہیں تو یہ کماڈیٹی ہے ہم نے دھاگا بنایا اس میں فردر ویلیو ایڈیشن ہوگئی ہم نے اس دھاگے سے نیٹ ویئر کی ایک پروڈکٹ بنائی اور ویلیو ایڈیشن ہوگی ہم نے اس نیٹ ویئر کی پروڈکٹ کو مزید ریفائن کیا تو اس کی جو پرائز تھی جب ہم کمپیریزن کریں گے را کاٹن سے تو آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے آن دی بیس آف ویلو ایڈیشن تو یہاں پہ ویلیو ایڈیشن میں سٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے کر دوں جب ہم اس سے مراد لیتے ہیں تو ویلو ایڈیڈ وہ چیزیں ہیں جو جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی یہ کاٹن سے جو ہے نیٹ ویئر بننے کی یا کپڑا بننے کی تو ویلیو ایڈیڈ جو گروتھ ہے جو کہ ایک میجر سیگمنٹ ہوتا ہے کسی کنٹری میں انڈیکیٹر فرینچ انڈیکیٹر ہوتا ہے ایکسپورٹ کا اس میں جو ہے وہ اس کا شیئر 33% ہے ایس ایم ایز کا وچ از اے بگ شیئر ان کمپیرزن ود دی ادر کنٹریز آف دیٹ ایریا لیٹ سی پاکستان کے بارے میں ہمیں انفارچونیٹلی کچھ زیادہ ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ہے پھر بھی جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں فگس تھرو uh, uh, ہمارے پاس یونیڈو uh, کے تھرو فگرز uh, جو ہیں کچھ کچھ بینک کے تھرو کچھ ہمارے اپنے ادارے جو ہیں ان کے تھرو ہمارے پاس آئی ہیں تو تقریباً دو لاکھ بیس ہزار ایس ایم جو ہیں اس وقت ایگزٹ کر رہی ہیں پاکستان میں بگ uh, نمبر uh, uh, لیکن اگر ہم پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے خیال میں اس کو زیادہ ہونا چاہیے آ, ہماری آ, لیکن خدا کا شکر ہے کہ گروتھ ریٹ بڑا اچھا ہے مائیکرو انڈسٹریز آر ٹرننگ انٹو سمال انڈسٹریز اینڈ سمال انڈسٹریز آر ٹرننگ انٹو میڈیم سائز انڈسٹریز اور یہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ٹرانزیشن ہے اور یہ جو اس کا عمل ہے یہ جاری ہے اور انشاءاللہ شاء جلد ہی ہم آ, جس طریقے سے یہ گروتھ ہو رہی ہے بہت جلد ہم اس صف میں کھڑے ہوں گے جہاں پہ آج جاپان یا کوریا یا ملیشیا کھڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ وہ براہ طے کر رہے ہیں تو اس میں سچویشن یہ ہے جی کہ جو امپلائمنٹ ہے اسی پرسینٹ ایٹی امپلائمنٹ جو لیبر فورسز کو ملتی ہے جس میں آرٹیسین ہے یعنی کاریگر حضرات ہیں اس میں ورکشاپس ہیں اس میں ہاؤس ہولڈ یونٹس ہیں اس میں کرافٹ انڈسٹریز ہیں وینڈرز ہیں اس میں ایگرو بیس انڈسٹریز ہیں بزنس مین ہیں اس میں کلسٹر جو ٹاؤن شپس ہیں ان کا سارا سلسلہ ہے تو جو تقریباً ایٹی ایٹ جو جابس کریشن ہے وہ ہے ہماری نیو ٹو آور ایس ایم ایز جو میں نے گزارش کی تھی پہلے جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر کنٹریبیوشن ایس ایم ایز کی کتنی ہے 50 ہماری جو جی ڈی پی کے اندر ایس ایم کا شیئر ہے ٹوٹل جی ڈی پی کے اندر وہ ففٹی پرسینٹ جو ہے وہ ایس ایم کے حصے میں آتا ہے اور اس کو ریجنل اور لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہیں اس کو پوری کرنے میں بڑا ان کا افیکٹو رول ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وین وی جی ڈی پی ففٹی پرسینٹ ایس سیکٹر جو کنٹریبیوشن ہے مور دین ففٹی پرسنٹ ٹوڈز ایکسپورٹ ارننگز وہ ایس ایم ایس کی ہے پاکستان میں اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں تو دو میجر سیگمنٹس کو اگر ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں یعنی ہم اگر ٹیکسٹائلز کو اور ٹیکسٹائل سے بنی ہوئی اشیا کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو نیکسٹ آ جاتا ہے جو سب سے زیادہ ارننگز ہیں وہ ہماری ایس ایم ایس کی ہے سیال میں آپ دیکھیں اسپورٹس گوڈس cutlery sedentary value added goods of leather tanneries jo hain hamari shoe making uske uh, baad brass and uh, other bands uske equipment musical instruments you name it wahan pe bana hum we have the best cutlery international standard ki we have the best craftsmanship for daggers and swords ہمارے جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہاں سے آپ گجرات میں آ جائیں وی ہیو دا بیسٹ انڈسٹری فار دا فینس ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لوکل مارکیٹ کو بھی کیٹر کرتے ہیں وی ہیو دا بیسٹ فین مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ان دا ولڈ اور ہمارے فینز جو ہیں اس وقت یورپ کے ان ممالک میں جہاں پہ چونکہ تھوڑا سا ذرا گرمی کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے وہ موسم میں جو چینجز آئی ہیں پچھلے دس سال میں تو الحمدللہ بڑے بڑے ممالک میں پاکستانی جو پنکے ہیں اسپیشلی اگر آپ گلف پہ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑی، بہت بڑی مارکیٹ نظر آئے گی ہماری جو پاکستانی اشیاء ہیں تو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکسپورٹ میں اتنا بڑا شیئر ہے وہ 50% شیئر جو ہے وہ ایس ایم ایز نے اس کو سنبھالا ہوا ہے تو اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ان کو مزید فسیلٹی دی جائے ان کو فسیلٹیٹ کیا جائے فائنینشیل سیکٹر پہ اور ان کو آرگنائزیشن سیکٹر پہ مینجمنٹ سیکٹر پہ تاکہ یہ مزید جو ہے کارآمد ثابت ہو ہماری اکانمی کے لیے اور اس پہ کام ہو رہا ہے جلد ہم اس کے ریزلٹس جو ہیں, آئندہ آنے والے پانچ چھ سال میں سات سال میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بڑی اچھی گروتھ اس میں ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے uh, ففٹی پرسینٹ فار ایس ایم 65% ایز اگینسٹ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ دیکھیں کہ لون کی شرح کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈی ایف آئی سے یا بینکس جو ہیں ان سے اپنے لیے لون اپلائی کرتے ہیں تو جناب صرف 15% پرسینٹ ایس ایم جو ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف جاتے ہیں جبکہ جو لارج اسکیل انٹرپرائز ہیں ایل جو ہیں 65 وہ اویل کرتی ہیں لون کو اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال آ جاتی ہے سامنے وہ یوں جب انہوں نے کمرشل لون اویل نہیں کیا تو ظاہر ہے ان کے اوورہڈ جو ہیں وہ کم ہو گئے انہوں نے جب اپنی پرائسنگ کرنی ہے تو اس میں انہوں انٹرسٹ کے سیگمنٹ کو نہیں ڈالنا ایک تو انہیں ایک طرح سے یہ ایک مل گیا ایڈوانٹیج مل گیا Uh, کہ جی آپ نے انٹرسٹ کو انکلوڈ نہیں کیا کیپٹل کاسٹ کو انکلوڈ نہیں کیا تو آپ کی جو مارکیٹ میں کمپیسیبلٹی ہے وہ بڑھ گئی لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جب ایس ایم کو پیسوں کے ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈی ایف آئیز کی چونکہ ذرا تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہے وہاں پہ جانا اور بینکس میں جانا اور لون اپلائی کرنا اس کے لئے بھی ویسے گورنمنٹ اب بڑی اچھی انہوں نے اسپیشل بینکس بنا دیے ایس بینک جیسے تو یہ اب بڑا نسبتاً آسان ہو گیا ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں جو پاسٹ یئرز ہیں ان کی کہ جناب پھر وہ ٹپیکل جو سورسز ہیں جو لوگ جیسے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے انٹرسٹ پہ یا کسی سے ادھار انٹرسٹ پہ وہ پیسے جب لیتے ہیں تو دین جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اٹس ویری ایکسپینسو کائنڈ آف بوروئنگ تو انکرش کرنا چاہیے سستی بورئنگ کے لیے ایس ایم ایز کو اور یہ جو سکور ہے ففٹین پرسینٹ کا گیئر سکسٹی فائیو پرسینٹ تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں ریشو آف بینک ریپسیز تو ایل ایسیز میں دے آر مور مچ مور ان نمبرز ان کمپیرزن ود دی ایس ایم ایز وچ از ویری نیگلزیبل جو نمبرز ہیں کیونکہ وہ سیلف سروائیوڈ ہیں سروائول ان کی خود ہوتی ہے لیکن جو لون لیتی بھی ہیں پندرہ ان میں ریٹرن ریٹ بہت اچھا ہے سروائول ریٹ بہت اچھا ہے بگ انڈسٹری چونکہ اس کے جو ہوتی ہے پروسیس ہوتا ہے ایکسپینشن کا اور اس کی جو کنٹریکشن کا وہ بہت زیادہ کپیٹل انٹینسو ہوتا ہے اس لیے اس میں جو بلجز پڑتے ہیں اکانومی میں وہ ذرا تھوڑے سے مشکل سے سنبھالے جاتے ہیں چھوٹی انڈسٹری چونکہ سیلف کنٹرول ہوتی ہے تو اس شاکس کو کے کو ان کو ابزارو کرنے کے لیے اس کے پاس کشننگ موجود ہوتی ہے آئیے دیکھیں کہ اور کیا ہے سب سے زیادہ جی کہتے ہیں کہ جو ایس ایم ای سیکٹر کی ایک سوشل سروس ہے وہ ہے کہ جینڈر جو ڈیولپمنٹ ہے یعنی ہماری جو خواتین ہیں ان کو اربن اور رورل ایریاز میں جو امپلائمنٹ ملی ہے وہ تھرو ایس ایم ملی ہے ریزیڈینشل پرمس اس کے اندر جا کے انہوں نے مختلف اداروں نے کام خود خواتین کو دیا جیسے کاپیٹ انڈسٹری ہے ہماری امبرائڈری ہے ہماری جو کابنگ کی انڈسٹری ہے اور انہوں نے دیکھا جی کہ اتنی زیادہ اس پہ پر پروگرس ہوئی کہ یہی کاٹیج انڈسٹری یا ہوم انڈسٹری کارپیٹس کی جو تھی یہ آخر کا ترقی کرتی کرتی اس سطح پر پہ پہنچ گئی آج ہم جب اپنی میجر ایکسپورٹس کا ذکر کرتے ہیں ٹیکسٹائل کے ساتھ تو کاپیٹ جو ہے دے ہیو اے سگنیفیکینٹ پارٹ اشر ان دی پاکستانی اکسپورٹس uh, اور بڑی قابل فخر بات ہے یہ کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ سوشل ویلوز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہے کہ خواتین کے لیے بعض علاقوں میں گھر سے نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے چلے جایا کہ وہ کہیں جا کے کام کریں تو ان علاقوں میں سوشل ورکرز نے این جی اوز نے اور اسپیشلی گورنمنٹ کے اداروں نے جس میں اسمال انڈسٹریز کا بہت پارٹ ہے انہوں نے گھر گھر جا کے کام کو تقسیم کیا اور ان کی کلیکشن کا ذمہ لیا ان کو جو اس کی مزدوری تھی وہ گھروں میں بچائی جس کا یہ ہوا کہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ نہ صرف یہ کہ دے بیکم ویری امپارٹینٹ پارٹ فار کنٹریبیوشن ان دی اکانمی بلکہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے آپ کے لئے بھی وہ ایک بڑا معزز جو ہے وہ ایک فرد بن گئی ڈیو ٹو دیئر ارننگ کپیسٹیز تو ایک یہ ڈیولپمنٹ تھی آج کے دن جو ہمارا ہے جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ ویلیو ایڈیشن میں اور جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کی ہے پاکستان میں اور یہ بڑی خوشائد بات ہے کہ ہمارے بگ انڈسٹریز جو ہیں میں نے جیسے پہلے گزارش کی ٹیکسٹائلز کو نکال کے وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ ایس ایم ایز ہی اس کو چلا رہی ہیں اور اس میں ایس ایم ایز کا جو شیئر ہے وہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے تو جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز اور جو لو ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ اس میں پرامینٹ ہیں ان کی جو ایس ایم ایز کی پروڈکشن ہے اس کی وجہ پھر میں نے وہی گزارش کی کہ کرافٹ شپ جو ہے وہ زیادہ تر جو لائے کرتی ہے وہ سمال انڈسٹریز میں کرتی ہے اور اسی لیے ان کی جو ایکسپورٹ کا گروتھ پیٹرن ہے وہ اس طرح سے ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ سعودی ریبیا یہاں پہ میں گزارش کروں سعودی عربیہ کو ہم نے لسٹ میں کیوں وہ ایڈ کیا ریچیسٹ کنٹری ریگارڈنگ دی آئل ریزارفز. انہوں نے انڈسٹریزیشن بھی بہت کی پر کیپٹل انکم بے شمار ہے ریزروز بے شمار ہیں uh, خوشحالی بہت ہے تو آئیے دیکھئے کہ ان کا پیٹرن کیا ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سعودی عربیہ میں جو سیلز ہیں لارج فمس کی وہ تقریباً اڑتالیس ہزار چھ سو جو ہے ریال ہیں پر امپلوائے اور جو اسمال فرمس کی ہیں وہ ایک لاکھ اٹھاون ہزار ریال ہیں جو سیلس بیسڈ کرتی ہیں اسمال اور mid, جو لارج انڈسٹریز پہ اسی طرح گراس مارجن جو ہے وہ بڑی انڈسٹریز میں 14.2% ہے اور چھوٹی انڈسٹریز میں 4.4% ہے لیکن جو اس سے جو ہے دلچسپ چیز جس سے میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے ریٹرن جو ہے ایسٹس پہ بے شک بڑی انڈسٹریز میں 18.7% ہے سعودی عربیہ میں اور چھوٹی میں 5.4 ہے کیونکہ وہاں پہ چھوٹی انڈسٹریز بہت کم ہیں اور سعودی سعودیشن یہ جی ہے کہ جی کتنے امپلائیز جو ہیں وہ سعودی کام کرتے ہیں کسی ایک آرگنائزیشن میں وہ 14.3 ہے بڑی انڈسٹریز میں اور تقریباً 8.5 ہے چھوٹی انڈسٹریز میں اب جو آخری پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں نے گزارش کی تھی کہ بڑا دلچسپ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جاب کریشن جاب کریشن میں جو بگ انڈسٹریز ہیں ان کا حصہ صرف ایک پرسینٹ ہے جبکہ سعودی اربیا جیسے ملک میں اسمال انڈسٹریز اور میڈیم ایس ایم ایز کا حصہ جو ہے وہ اٹھائیس ساری تین ہے یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن سامنے آتی ہے کہ جناب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک ایک اتنا امیر ملک جن کی پر کیپٹل انکم اتنی زیادہ ہے ان کے اندر بھی اگر ہم انمپلائمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ سعودی عربیہ جیسے ملک میں جہاں پہ آئل ریزرو انڈسٹریلائزیشن لوگوں کو عام شہری کو جو سہولیات میں اثر ہیں وہاں پہ بھی جو امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ اگر گرو کیا ہے تو اس ڈیو ٹو ناٹ دی بگ انڈسٹریز لائک سیبک اور دی آئل انڈسٹریز اینڈ آل دیٹ وہ بھی ایس ایم ایز کی وجہ سے کیا ہے اب اس میں جو سوچنے والی بات ہے جو قابل ذکر بات ہے اور ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کیا تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جی ہم نے یہ کیوں ڈسکس کیا اور اس سے ایکسٹریکٹ نکلتا ہے لیٹس کم ٹو فسٹ پوائنٹ جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا ہم اسی کی طرف آتے ہیں کہ جی انڈر امپلائمنٹ اور انمپلائمنٹ اور اس کے ساتھ پاورٹی اس کے بعد پاپولیشن جو زیادہ ہے اس کی جو سمجھ آتی ہے وجہ وہ تو آتی ہے لیکن جو اس کو, uh, اس کو دور کرنے کے جو ہے اس میں کم سے کم جو انڈر امپلائمنٹ اور انمپلائمنٹ تک ہے اس میں ہمارے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی انڈسلیزیشن کو بڑھائیں کیا بڑی انڈسٹری اور چھوٹی انڈسٹری ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں یہ ایک بڑا مانی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے حل کرتے ہیں یورپ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے فگرز دیکھے یورپ میں جہاں پہ بڑی انڈسٹری سروائیو کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹی انڈسٹری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی وداؤٹ دی ہیلپ آف اسمال انڈسٹری جاب سب کنٹریکٹنگ ہے لیبر سب کنٹریکٹنگ ہے پیسو کمپونیٹس کی مینوفیکچرنگ ہے کمپلیمنٹریلی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں پیکجنگ ہے اس کے بعد سمال یونٹس ہیں پھر اسمبلنگ کا جو کانسپٹ ہے آ, جو وینڈرز ہیں یہ اس وقت تک بڑی انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے اوور ہیڈز کو اپ نہ کرے چھوٹے یونٹس میں تو چھوٹے یونٹس میں سپلٹ اپ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ترویج دیں چھوٹے یونٹس کو بڑے یونٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو صورتحال اب تک رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اگر ہم 47 سے بات کرتے ہیں تو 47 سے لے کے تو سکسٹیز تک جو ہے وہ سنگل آئیڈیا جو ہے وہ انڈسٹری کا رہا ہے یعنی جو ہولڈنگ تھی دیٹ واز ود ون فیملی اور میکسمم تیس یا پینتیس فیملیز کے پاس بڑی انڈسٹریز کی ہولڈنگ تھی اور اس میں رول نہیں تھا بالکل کوئی جو اس اس کا کا وقت جو ایگرو بیسڈ ہماری لیبر تھی دیہاتوں میں وہ ہولڈنگ زیادہ تھی آبادی کم تھی وہ سروائیو کر جاتی تھی اور اگر کوئی کمپیئر بھی کرتا تھا وہ شہروں کو روکنی کرتے تھے کہ دے آر مور کمفرٹیبل ان دا وقت گزرتا گیا اب جب ہم آتے ہیں سیونٹیز میں سیونٹیز میں آکے کے ہماری انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے کہ ڈیو ٹو دی نیشنلائزیشن فیکٹر جو بگ انڈسٹری ہے وہ بالکل لگنا بند ہو گئی یعنی اس کی جو اگر گروتھ ریٹ دیکھیں تو اٹس ویری گروتھ ٹو زیرو اب اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لئے محسوس کیا کہ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ رخ کریں میڈیم اور سمال انڈسٹری کا تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ اسمال انڈسٹری لگائی میڈیم گئی اور اس کو پھر گورنمنٹ نے پالیسیز جو تھیں محسوس کیا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ پالیسیز کو آگے لے کے آئے تو جو ہم پالیسیز دیکھتے ہیں ایس ایم کے لیے یہ ہمیں ایٹیز, ایٹیز ای سوری سکسٹیز کے آخر آخری دہائی جو ہے اس میں ہمیں ملتی ہیں لیکن اس کی باقاعدہ جو, جو شروع ہوا یہ سیونٹی ٹو میں اس کو ہم نے باقاعدہ ایک آفیشل لیول پہ اس کو انشیٹ کیا تو اب یہ دیکھنا ہے جی کہ جب امریکہ جیسے ملک میں اور جرمنی جیسے ملک میں اور جاپان جیسے ملک میں بڑی انڈسٹری اور چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ کو ایگزٹ کر سکتی ہے تو وائی ناٹ ان پاکستان بلکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی اکانومی تو بیسیکلی اکانومی ہی ایس ایم ایس کی ہے جب تک ہم ایس ایم ایس کو یہاں پہ ترویج نہیں دیں گے اپنے انٹرپنیور کو جو ایس ایم ایس کو چلاتا ہے اس کو نئی ٹیکنالوجی سے روشناس نہیں کرائیں گے اپنے جو ورکرز ہیں ان کے اندر جو سکلڈ لیبر ہے اور ان کی جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے اس کو ہم ترویج نہیں دیں گے اور ہم یہ خیال نہیں رکھیں گے کہ ہم نے جو ہماری پندرہ ریٹ ہے ایس ایم ایز کا ٹو گیٹ دی ایڈ فرام بینکس فائنینشیل ایڈ اور لون یو کین سا اس کو ہمیں ان کو یہ سکھانا پڑے گا کہ جناب اس میں کوئی حرج نہیں ہی ہے بشرتے کہ یو ہیو اے وائبل پروجیکٹ تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ فحال کریں تو آج ہم نے دیکھا اسٹوڈینٹس کہ ہم نے کس طریقے سے ریجنل جو ہے امپورٹنس کو ڈسکس کیا اپنے ایس ایم ایز کو بگ انڈسٹریز اپنے آنے والے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ہم نے کیا پالیسی میکنگ کرنی ہے اپنے ملک کے اندر اور کیا ہو چکا ہے اب تک اور کیا ہونے والا ہے کہ ہم ان سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو مزید جو ہے وہ کارآمد بنائے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے تو میں آپ کو تب تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں جانے سے پہلے اس کر دوں خوب پڑھیے دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے خدا حافظ